حدی حدی محمد انصلی اللہ علیہ وسلم و شرالم المحدات بدا وک اللہ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور لا تعداد بے شمار سلاۃ و سلام ہوں نبیوں کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ میرے بھائی گزشتہ روز میں نے ایک حدیث کی کچھ وضاحت کی تھی اور کچھ اس کی وضاحت باقی رہ گئی تھی وہی آج مکمل کروں گا حدیث وہ ہے جسے امامی مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں اور نبی علیہ السلاۃ وسلام سے اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے ابو مالک اشاری کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ وسلاط والسلام نے یہ جاہلیت کی چار چیزیں ہیں جو میری امت میں موجود ہیں ان میں باقی رہیں گی لوگ انہیں ترک نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی اس جرم میں شریک ہوں گے نہیں کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن میں چاروں چیزیں نہیں ہوں گی اور کئی ایسے ہوں گے جن میں چاروں کی چاروں ہوں گی کئی ایسے ہوں گے جن میں تین ہوں گی کئی ایسے ہوں گے جن میں دو ہوں گی کئی ایسے ہوں گے جن میں ایک ہوگی بہرحال یہ چار بری آتے میری امت میں برقرار رہیں گی ان کا وجود رہے گا ختم نہیں ہوں گی تو آپ مذمت کے انداز میں بتا رہے ہیں کہ یہ چار چیزیں باقی رہیں گی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ترک کر دی جائیں لیکن سات پشین گوئی کر رہے ہیں کہ یہ موجود رہیں گی کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی برادری میں کسی نہ کسی ملک میں پہلے نمبر پہ کیا ہے جی کل کے درس میں آپ موجود تھے جی اپنے بڑوں کے کارناموں پہ فخر کرنا فخریا طور پہ ان کے کارناموں کا ذکر کرنا دوسرے نمبر پہ دوسروں کے نصب میں تان و تشنی کرنا ان کا مذاق اڑانا ان کی برادری کا مذاق اڑانا ان کے آبا و اجاد کا مذاق اڑانا ان کے خاندان کا مذاق اڑانا اور تیسرے نمبر پہ ستاروں کے ذریعے بارش لینا ستاروں کے ذریعے بارش مانگنا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور اس کی میں نے وضاحت کی تھی کہ اگر کوئی یہ سمتا ہے کہ ستارے ہی باچ برسانے والے ہیں تو یہ شرک ہے وہ شرک جو انسان کو دائرۂ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والا صاف صاف کافر اور مشرک ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ستاروں کے بارے میں آپ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ باچ برساتے ہیں لیکن آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سبب بنتے ہیں تو چونکہ وہ سبب نہیں ہے پھر بھی آپ کا اصرار ہے کہ وہ سبب ہے تو یہ شرک اصغر ہے اور نبی علیہ صلاحت وسلام نے ایک حدیث میں وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں پہ ناراض ہوئے جنہوں نے بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کی جبکہ ستارے نہ بارش برسانے والے ہیں حقیقی طور پہ اور نہ وہ سبب ہیں بارش برسانے میں اور چوتھی چیز ہے نوحا کرنا چوتھی چیز کیا میرے بھائیو ذرا شمار کر لیں چاروں چیزیں پہلے نمبر پہ کیا ہے اپنے بڑوں کے کارناموں پہ ان کی خوبیوں پہ فخر کرنا دوسرے نمبر پہ دوسروں کے نسب میں کیا کرنا تان و تشنی کرنا تانا زنی کرنا اور تیسرے نمبر پہ ساروں کے ذریعے بارش لینا میرے بھائی آپ علم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں توجہ مکمل طور پہ مجھے دیں کیونکہ جو میں ذکر کر رہا ہوں میری باتیں نہیں ہیں نبی علیہ اصلاۃ اسلام کی باتیں ہیں اور چوتھے نمبر پہ یہ چیز آپ نے بتائی ہے فرمایا لوہا کرنا لوحا کرنا یہ جاہلیت کی رسم ہے یہ زمانہ اسلام زمانۂ کفر کی عادت ہے اسلام سے پہلے کی عادت ہے اسی لیے آپ نے کہا یہ جاہلیت کی عادت ہے اور لوگ اسے بھی اپنائے رہیں گے اسے مکمل طور پر ترک نہیں کریں گے نوہا کرنا کیا ہے بھائی سوال کر رہے ہیں نوہا کسے کہتے ہیں جب لمتی اگر فوت ہونے سے پہلے توبہ نہیں کرتی نوحا کرنے کے جرم پہ اللہ سے معافی نہیں مانگتی فرمایا تو قام یوم القیامت رود قیامت جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا علیہ سربال من قطران اس کے اوپر لباس ہوگا تارکول کا اور اس کی کمیز ہوگی خارش کی یہ سزا سخت ہے کہ نرم ہے جی آج اس کو خارش لگی ہوئی ہو اسے خارج کرنے سے روکیں تو بات نہیں آتا کئی لوگ کنگیوں سے خارج کر رہے ہوتی ہیں سخت سے سخت چیزوں سے خارج کی جا رہی ہوتی ہے خارش کی وجہ سے کئی لوگ زخمی ہو چکے ہوتے ہیں اور یہ دنیا کی خارش ہے اور روزے قیامت جس کو وہ کمیز پہنا دی گئی جو خارج کی کمیز ہے تو اس کا پورا جسم مسترب ہوگا بے چین ہوگا وہ تو عذاب نے ہوگا تھوڑا سا سر میں درد ہو تو ہم مسترب ہو جاتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ خارش کی کمیز ہے اور تارکول کا لباس ہے تاکہ جب جہنم میں ڈالا جائے تو جہنم کی آگ کے ساتھ ساتھ یہ لباس بھی اس آگ کی شدت میں اضافے کا باعث بنے پتہ چلا نوحہ کرنا صغیرہ گناہ نہیں بلکہ صغیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیلا گناہ ہے اپنی بیگم کی بیٹیوں کی بہنوں کی ابھی سے تربیت کریں کیونکہ جب مصیبت آتی ہے پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے شروع سے ہی ان کی تربیت کی جائے کہ یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں یہ ازمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں مسلمان کا کام ہے ان کو اوپر صبر کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے وہ ابشر خوشخبری ہے ان کے لیے جو ان ازمشوں پہ صبر کریں گے اللہ دین اعزا صاب یہ صبر کرنے والے کون ہیں یہ صبر کرنے والے وہ ہیں جن کے اوپر جب بھی کوئی بھی مصیبت آئے وہ کہتے ہیں انا لیلا ہی و اے مصیبت کوئی بھی ہو گارتباہ ہو جائے بیٹا فوت ہو جائے بیگم کی ٹانگ ٹوٹ جائے کوئی بھی مصیبت ہو کیا کہتے ہیں انا لیلہ ہی وا علیہ جوتا گم ہو جائے معمولی سی بات مصیبت بڑی ہو چھوٹی ہو کیا کہتے ہیں ان لہ و انہ راجیون کہ ہم اللہ ہی کے ہیں ہمارا مالک کون ہے اللہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا میں نے بھی ادھر جانا ہے بیگم اللہ نے لے لی ہے تو کیا ہوا میں نے بھی ادھر پہنچنا ہے ہم اللہ کے ہیں اللہ کے پاس جانے والے ہیں فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں جو مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں علیہم صلوات من سلواتم ورحمہ ان کے اوپر رب کی طرف سے رحمتیں نازر ہوتی ہیں وہ اولا کے یہ ہیں ہدایت والے یہ ہیں سراتے مستقیم پہ یہ ہے جنت کی راہ پہ لگے ہوئے لوگ ایک یہ نمونہ ہے اور ایک یہ ہے کہ مصیبت آئی ہے اور جس پہ آئی ہے وہ رو رہا ہے اور رو رہا ہے ایک ہے آنکھوں سے آسوں کا رواں دواں ہو جانا اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن منہ سے چیہوں پکار کرنا چلانا گریبان باندھ سر کے اوپر مٹی ڈالنا رخسار پیٹنا کپڑے پھاڑ ڈالنا یہ سارے امور خلاف شریعت ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے اوپر مصیبت آئی ہے یہ اللہ کی تقدیر پہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے مسلمان کا کام ہے کہ ایک طرف حالتیں افسوس میں ہو کہ پریشانی آئی ہے اور ایک طرف اپنے اوپر کنٹرول رکھے کہ اللہ کا فیصلہ ہے میں راضی ہوں تو میرے بھائی جناب امی عطیہ کہتی ہیں ان کی حدیث بھی مسلم شریف میں آئی ہے کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلاط والسلام کی جب ہم نے بیعت کی جب آپ نے ہم سے بیعت لی اور اس میں آپ نے ہم سے کئی وعدے لیے تھے مثلا شرک نہیں کرو گی چوری نہیں کرو گی دیگر عورتوں کے اوپر تومتے نہیں لگاؤ گی وہاں پہ ایک وعدہ یہ بھی لیا تھا کہ تم نوہا نہیں کرو گی نوہا میرے بھائی کیا وعدہ لیا نبی اسلام نے نوہا نہیں کرو گی اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ محرم کے مہینے کو کئی لوگوں نے لوہے کا مہینہ بنا دیا ہے نبی علیہ الصلاط و بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا جرم ہے جس پہ رود قیامت سزا ملے گی آپ جب عورتوں کو مسلمان کرتے ہیں تو جہاں پہ دیگر وعدے لیتے ہیں وہاں پہ یہ بھی وعدہ لیتے ہیں کہ نوحا نہیں کرنا تو میرے بھائیو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نوحا کرنا کتنا بڑا جرم ہے امام بخاری رویت کرتے ہیں جناب ابو موسا عشری رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ابو بردا سے کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب شدید تکلیف کی حالت میں تھے یہ حدیث کن کے بارے میں کس آبی کے بارے میں جی ابو موسا آشری کے بارے میں میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ اب میں نے کون سی شاپنگ کرنی ہے فلائٹ کب ہے رات کو کھانا کس ہوٹل سے لینا ہے میرے بھائی یہ سارے کام اپنے ٹائم پہ ہو جائیں گے اب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبوی میں نبی علیہ السلاۃ السلام کی حادثیت سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو مکمل توجہ مجھے دیں تو ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ شدید تقریف کی حالت میں ہے ان کے اوپر رشی تاری ہو گئی ایک خاتون جن کی گود میں انہوں نے اپنا سر رکھا ہوا تھا ان کی بیٹی ہوگی یا بہو ہوگی یا بیگم ہوگی کوئی خاتون تھی ان کے گھر کی جن کے گود میں انہوں نے سر رکھا ہوا تھا یہ خاتون چیخنے چلانے لگی جب انہوں نے دیکھا کبو موساچنی کو پر غشی تاریخی ہو گئی ہے شاید وہ یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ فوت ہو چکے ہیں یا فوٹ ہونے والے ہیں بہرحال ان کے اوپر غشی تاری ہوئی تو یہ چیخنے چلانے لگی ابو موسا اشری میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اسے منع کرتے جب افاقہ ہوا حالت بہتر ہوئی تو کہنے لگے دھیان سے سن لو میں اس سے لا تعلق میں اس سے بری ہوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا ہے ابو موسا شری اپنے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں گھر کی عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے لا تعلق میرا اس سے کوئی تعلق نہیں میں اس سے بری ہوں جس سے نبی علیہ اللہ تو نے بارات کا اعلان کیا ہے اور آپ نے کس کس سے برات کا اعلان کیا ہے ابو موسا شری نے فرمایا کہ نبی علیہ اصلاط السلام نے اظہار برات کیا تھا اور فرمایا تھا انا بری من منسالک ولحا لکا کہ میں اس عورت سے بری ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مصیبت کے وقت چیخو پکار کرے آوازیں نکالے بلند آواز سے روئے غلط بول بولے اور میرا اس عورت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے جو مصیبت کے وقت اپنے بال مونڈ لے اور میرا اس عورت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے جو مصیبت کے وقت اپنا گلبان پھاڑے اپنے کپڑے پھاڑے میرے بھائی ذرا اپنے اپنے گھر میں جان کر دیکھیں کہ کہیں یہ کام میرے اور آپ کے گھروں میں تو نہیں ہوتے آپ جانتے ہیں کہ عورتوں میں برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے لیکن اگر اچھی تربیت دی جائے جیسے نبی علیہ اللہ تو اپنے زمانے کی عورتوں سے بیعت کے وقت ہی وعدہ لے لیتے تھے ایسے اگر ہم وقتاً فوقتاً اپنی عورتوں سے وعدہ لیتے رہیں تو بیگم اگر میں فوت ہو جاؤں تو نوہا نہیں کرنا بیٹیوں سے وعدہ لیں اگر میں فوت ہو جاؤں لوہا نہیں کرنا بہنوں سے وعدہ لیں اگر میں فوت ہو جاؤں نوحا نہیں کرنا یہ میرا اور آپ کا فرق ہے دیکھیے ابو اچری نے جمعی محسوس کیا کہ میرے گھر کی ایک عورت جب میرے اوپر غشی تاری ہوئی ہے چیخ رہی تھی چلا رہی تھی تو سب گھر والوں کو حدیث سنا دی اور کہہ دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کہ اگر کوئی ایسی اور گناہ کرے گی تو میں اس کے گناہ میں شریک نہیں ہوں میں روز قیامت اس کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں نے روک دیا تھا اس عمل سے میں نے حدیث سنا دی تھی اور بخاری شیف کی ایک اور حدیث ہے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ سلا اسلام نے فرمایا لئی سمنا مل لکم الخدود وشق شک الجیوب و د آبداول جاہلیہ ہمارے وہ ہم میں سے نہیں ہے نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم میں سے اور محرم کے مہینے میں نوحہ کرنے والے ماتم کرنے والے اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر منسوخ کرتے ہیں نبی علیہ اللہت اسلام کی طرف اور نبی علیہ السلاط اسلام ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور اگر ہم میں سے کوئی کام کرتا ہے تو یہ حدیث ہمارے لیے بھی ہے آپ فرما رہے ہیں لئی سمنا وہ ہم میں سے نہیں ہے من لتم الخدود جو رخسار پیٹے وہ شکل جیوب گری بان پھاڑے ودا بداول جاہلیا اور جاہلیت کے بول بولے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جن کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے عورتیں عجیب و غریب جملے الفاظ بول رہی ہوتی ہیں چلا گیا ہے بچوں کا کون ہوگا بچوں کو کون سنبھالے گا تو کیا بچوں کو سنبھالنے والا کون ہے اللہ تو بار کو ہے تو مجھے کہاں چھوڑ گیا کن مصیبتوں میں ڈال گیا میں کیا کروں گی بھئی رب العالمین کے رب العالمین نے آپ کو یہ خامت دیا تھا رب العالمین نے آپ کو یہ بیٹا دیا تھا رب العالمین نے آپ کو یہ بھائی دیا, دیا تھا اور واپس لے لیا کتنے ہی ایسے ہیں جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے جن کو اللہ نے بیٹا دیا ہی نہیں تجھے بیٹا ملا تیس سال چالیس سال پچاس سال تیرے پاس رہا تجھے خامن ملا دس سال پندرہ سال تیرے ساتھ رہا اللہ کا شکر ادا کرو پریشانی آئی ہے دل آپ کا غمگین ہوگا ہمیں اس کے اوپر اتراض نہیں ہے لیکن کم از کم زبان پہ کنٹرول رکھیں بحری شیف کے ایک اور حدیث سن نے اس موضوع پہ بڑی عظیم حدیث ہے جناب انس ابل مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالان عنہ کہ نبی علیہ السلاط اسلام کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام آپ نے رکھا ابراہیم کیا نام رکھا اور فرمایا لوگوں سے کہ آج رات اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا ہے تو بیٹوں کے نام کن کے ناموں پہ رکھنے چاہیے جی انبیاء کلام علیہ السلام کے نام پہ صحابہ کلام کے نام پہ اچھے لوگوں کے نام پہ تو بہرحال جناب علیہ سے مالک کہتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ میرا بیٹا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام ابراہیم رکھا ہے کہتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی علیہ السلاۃ اسلام کے ساتھ ابراہیم کہ رضائی باپ ابو سیف کے گھر گئے ابراہیم آپ آب کے بیٹے تھے اور دودھ پینے کے لیے انہیں کسی عورت کے حوالے کر دیا گیا جس عورت کے حوالے کیا گیا اس کا خامن لوہار تھا اور مدینہ کی مدینہ شہر سے باہر رہتا تھا تو نبی علیہ السلاط اسلام کے ساتھ جناب علسہ معلوم کہتے ہیں ہم گئے آپ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے گئے جب اس آدمی کے گھر پہنچے تو وہاں سے دھواں نکل رہا تھا چونکہ لوہار تھا لوہے کا کام کر رہا تھا تو مالک کہتے ہیں میں جلدی سے آگے گیا اور میں نے اسے سمجھایا کہ نبی علی سرام آ رہے ہیں تو یہ دھویں کے اوپر کنٹرول کرو چنانچہ اس آدمی نے آگ کا کام روک دیا نبی علی سرام گھر میں پہنچے بیٹے سے پیار کیا اسے بوسے دیے اور ناک قریب کر کے اسے سونگتے رہے وغیرہ پیار کرتے رہے. پھر ایک بار نبی علیہ السلاۃ اسلام کے ساتھ ہم گئے تو آپ نے ابراہیم کو اپنی گود میں لے لیا اور صورتحال یہ تھی کہ ابراہیم نزا کے عالم میں تھے آخری سانسیں تھیں موت کا وقت تھا بے چین اور مسترف تھے ان کی حالت دیکھ کر نبی علیہ اللہت واللام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے حدیث سننے والی ہے عبد الرحمان عوف رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے کہنے کے اللہ کے رسول آپ بھی کیا مطلب آپ بھی رو رہے یعنی آپ تو نبی ہیں اور آپ بھی رو رہے تو نبی علیہ السلاط اسلام نے سمجھایا کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے جو اللہ نے دلوں میں رکھی ہے بچوں پہ مہربان ہونا بچے کی محبت کا ہونا یہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ انہی پہ رحمت کرتا ہے جو دوسروں پہ رحمت کرتے ہیں اللہ انہی پہ مہربان ہوتا ہے جو دوسروں پہ مہربانی کرتے ہیں اور پھر آپ نے کہا جب ابراہیم فوت ہو گئے آپ کے الفاظ بڑے تاریخی الفاظ فرمایا ان لتدمع والقلب يحزن ولا نقول إِلَّا ما یورگی ربنا و انفراق کا ابراہیم لمحون آپ فرما رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکر رہے ہیں دل غمگین ہے لیکن میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جس سے آسمان والا ناراض ہو جائے ابراہیم تیری جدائی پہ بہت رمگین ہوں پہلے ہی آپ کے کئی بیٹے فوت ہو چکے تھے یہ آخری بیٹے تھے یہ بھی فوت ہو رہے ہیں غمگین ہیں بتا رہے ہیں دل غمگین ہے اور آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے ہیں لیکن فرما رہے ہیں میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جس سے آسمان والا نراد ہو جائے تو میرے بھائی جب اللہ آپ سے ایک بیٹا لے لے جب اللہ سے آ, جب اللہ آپ سے کوئی بیٹی لے لے جب اللہ آپ سے بیگم لے لے جب اللہ آپ سے والد کا سایہ واپس لے لے تو جہلیت کے بول نہیں بولنے جہل لوگوں کی طرح کے جملے اپنے منہ سے نہیں نکالنے آپ غمگین ہیں یہ فطری عمر ہے شریعت کو اس کے اوپر کوئی اطراد نہیں ہے آپ افسوس کی حالت میں ہیں شریعت کو اس کے اوپر کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن روتے ہوئے منہ سے وعدے نکالنا برند آواز سے رونا منہ سے ایسے الفاظ نکالنا جن میں اللہ کے فیصلے پہ اعتراض ہو یہ غلط ہے شریعت کے بالکل خلاف ہے اللہ تبارک تعلق سے دعا ہے کہ ہمیں مصیبت کے وقت صبر کرنے کی توفیق نہیں فرمائے اللہ ہمیں ان بندوں میں سے بنائے جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ صبر کرنے والے جو ہیں ان کے اوپر میری نازل ہوتی ہیں یہ ہدایت والے ہیں اللہ ہمیں مصیبت کے وقت صبر کرنے کی توفیق توفین فرمائے اور ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں سرات مستقیم کے اوپر گامزن رکھے و آہدا وانا الحمد للہ رب العالمی